جس کے امید ہو قبول کی اور خود کو خود کو حقیر جانے اور جس کو نصیحت کرنا ہو کو اپنے سے اچھا جانے کی بات پیش کریں دیں خوشن خوبی کے ساتھ تبلیغ کے یہ شرط ہے کہ خود کو سب سے کم تر جاننا اگر سامنے والے کو حقیق سمجھ کے نصیحت کیا تو جائز کہ اپنے کو کم تر سمجھے اور جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھے اہتمام ہے اہ؟ یقین کی ضرورت نہیں ہے اہتمال رہنا ضروری ہے کہ ہم سے اچھا ہے ایسے کو تبلیغ جائز ہے اور اگر خود کو اچھا سمجھا اور سامنے والے کو گناہ گاہ حق لے جانا تو ایسی ایسی تبلیغ جائز نہیں ہرانا اور اس زمانے میں قبول کی امید ہو, ہو. بالکل اجنبی ہو تو اس کا پتہ نہیں مزاج ہو. کچھ کہہ دے ایسی بات جو دین کے عظمت آ... کے خلاف ہو ان کی تحقیق ہو تو اور وہ گناہ ہو جائے تو اس کو گناہ کرنے کا گناہ بھی ہمارے سر آ جائے اس لیے اجنبی کو ویسے بھی اپنا بے تک دوستوں میرے مرشد محبوب سیدی حسن تی محدی و محبوبی منشدی مولا آر بل مجد عز مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے مناجات کے اشعار ہیں ایسی صورت جو مجھے آپ سے بات کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے با دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے واپ کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا سے مراد یہ بہت بلی لفظ ہے حقیقت میں یہ شعر جو ہے یہ رسول باغ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اللہ باعت بہن و بہین فتح کما باعدت بین و المقی اے اللہ ملنے اور خطا نے اتنا فاصلہ کر دے اگر سے نبی معصوم ہوتے ہیں ان سے فتح کا صدور نہیں ہو سکتا یہ متفقہ ہے تمام گولام متفق ہیں تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت نبی کی دعائیں امتیوں کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں امتیوں کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دولت مانگی ہے کہ اللہ مجمے اور خطاح میں اتنا فاصلہ کر دے جیسا مشرق اور مغرب میں فاصلہ ہوتا ہے ایک تو فاصلہ بہت ہوتا ہے مشرق اور مغرب نے دوسری یہ بات کہ مشرق اور مغرب کبھی آپس میں مل نہیں سکتے اگر مل جائیں گے تو نہ مشرق رہے گا نہ مغرب رہے گا یہ یعنی کہ اے اللہ فطا کو مجھ سے فطا کا سدور مجھ سے ناممکن کر دے محال کر اگر دے اگرچہ ہاں خطا انسان خطا ہے خطا پھر بھی ہو جائے گی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے سب معافی ہو جاتی ہے لیکن جذبہ یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم کوئی خطا نہ کریں آپ کو ناراض نہ کریں ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور جو یہ مانگا ایک ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافر کر دے اس میں ہمارے رستے والا کا سب سے خاص مضمون نامحرموں سے نگاہ کی حفاظت ہے یعنی وہ صورتیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا چاہے وہ گھر کے رشتے دار ہوں پکیزار ہوں خالہ زاد ہوں تایا داد ہوں خالو ہو بہنوئی ہو ان سب سے پردہ ہے عورتوں اسی طرح مردوں کے لیے سالی سے بھاوج سے سے پردہ ہے اور عورتوں کے لیے اور دیور سے پردہ ہے یہ سارے احکامات اللہ تعالی نے بنائے ہیں لوگ کیسے ہیں مولوی ہمارے پیچھے ٹنڈر لے کے پڑے رہتے ہیں مولوی تو مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے اللہ کے احکامات کو لوگوں کو بتلاتا ہے اب جس نے عمل کرنا ہو کرے جس نے نہ کرنا ہو اپنا نقصان کرے گا تو اس میں ایک تو یہ خاص مضمون یہ ہے کہ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافر کر دی اللہ یہ صورتیں جو آج ان کو آپ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے جن سے پردہ ہے ہمارا خالی پردہ برقع کا نام نہیں ہے اب یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم برقع کو پردہ سمجھتے ہیں برقع پردہ نہیں ہے پردہ تو حیا ہے عورت کے لیے فطری حیا ہے مرد کے لیے بھی حیا ہے اور ایک عورت کے لیے ایک اپنے آپ کو چھپانا اور اپنے غیر نظرم پر اپنی آواز کو بھی ظاہر نہ کرنا یہ سب سے افضل ہے اگرچہ کسی شرعی ضرورت کی وجہ سے عورت کو بات کرنا پڑ جائے نا حرم سے تو جائز ہے لیکن اس کا طریقہ قرآن پاک میں فرما دیے فلاس عب القول اپنے اپنی بات چیت کے اندر لچک اور نرمی اور نزاکت جو عورتوں کی فطرت ہوتی ہے وہ نہ کرو بلکہ بے رخی سے بات کرو یہ یہاں تک کا حکم ہے اور بے ضرورت بات کرنا تو جائز ہی نہیں ہے تو یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے احکامات ہیں قرآن پاک میں حدیث پاک میں سب ثابت ہیں تو ایک تو یہ کہ ایسی صورت ہے جن کو اللہ آپ نے پسند آپ نہیں کرتے کہ ہم ان کو دیکھیں چاہے مرد عورت کو دیکھے چاہے عورت مرد, مرد کو دیکھے دونوں ناجائز ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اللہ نے حکم دے دیا ان کو دیکھنا تو ایسی صورتوں سے یہ صورتیں جو ہیں اللہ سے حاصل کرنے والی ہیں اللہ کی منع کی ہوئی بات میں منع ہوئی بات پر عمل کرنا اللہ سے دور ہو جانا ہے میرے حضرت فرماتے تھے کہ تقوی اللہ تعالیٰ نے فرض اسی لیے کیا ہے باورچہ محبت کے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے اپنی محبت کی دولت اپنی قربت کی دولت اور بڑے بڑے انعام عطا فرمانے کے لیے اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتے کہ بندے مجھ سے دور ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوع فرض کر دیا تاکہ میرے بندے گناہ کر کے مجھ سے دور نہ ہو جائیں تو ایسی صورت جو مجھے آپ سے وافر کر اللہ میں آپ کے منا ہوئے کیے ہوئے کام کروں گا آپ سے دور ہو جاؤں گا آپ سے غفلت ہو جائے گا گناہ انسان جب جبھی کرتا ہے جب اللہ سے وافر ہو جاتا ہے اللہ سے وافر ہو کر گناہ کرتا ہے اور جب جس کو استعار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا اللہ کی عظمت ہو دل میں اللہ کی محبت ہو دل میں وہ گناہ نہیں کرے گا اور دوسری چیز اس میں بلاغت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافر کر اس کو انگریزی سیچویشن کہتے ہیں ایسی صورت حال کہ جیسے کہیں مخلوق ماحول ہے مرد اور مختلف مخلوق ہیں ایسا اجتماع ہے چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو چاہے کھانے پینے کا ہو جہاں نامحرم لوگ آپس میں مل جل رہے ہوں اور جہاں یا جہاں گانا بجانا ہو یا جہاں تصویر کشی ہو جو حرام ہے یا جہاں بہت زیادہ روشنیاں دکھاوے کے لیے لگائی گئی ہوں وہ بھی اسراف ہے اور اللہ تعالیٰ نے پرانے سات میں اس کو بھی منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معبوب نہیں کر رکھتے اسراف مانے حد سے گزر جانا ایک اسراف خرچ کے اندر ہوتا ہے ایک اسراف گناہوں میں بھی ہوتا ہے گناہوں میں حد سے گزر جانا اور ایک اسراف ہے خرچ میں حد سے گزر جانا یہ سب اللہ کو ناپسند ہے تو کوئی بھی ایسی صورت ہو اے اللہ میں ایسی صورت سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اسی لیے ایسی جگہوں پر جانا جہاں مخلوق ماحول ہو اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ہو غیبت ہو رہی ہو غیبت بھی آج کل عام ہے کھانے پینے کی دعوت تھی چار آدمی بیٹھے ایک ساتھ اور وہ ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دی یہ بھی حرام ہے وہاں بیٹھنا چاہے بھی نہیں جہاں اللہ کی ناراضگی کا کام ہو رہا ریبت کو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں فرمایا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور کس قدر کراٹ کی بات فرمائی پرانے پاک میں اور بہت سے لوگ جو ہے ریبت کو سمجھتے ہی نہیں کہ غیبت کیا چیز ہے غیبت کی تعریف یہی ہے اور اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی سچ بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے بھائی نے ذہن میں برائی ہے اسی کو تو بیان کر رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہی چیز غیبت ہے کسی کے پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا ہی غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ برائی نہ ہوئی وہ بیان کیے تو وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے جس کو تو مت کہتے ہیں اس سے بھی بڑا گناہ ہے یہ تو غیبت ہو رہی ہو کہ تصویر کشی ہو رہی ہو گانا بجانا ہو رہا ہو پٹاسے بازیاں ہو رہی ہوں یا دکھلاوے کے لیے اور نمائش کے لیے بہت کچھ انتظام کیا ہو لائٹنگ ہو رہی ہو اور اسی طرح سے گانے بجانے ہو یا مخلوق ماحول ہو جو اکثر آج کل ہی ہوتا ہے اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پردے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن لڑکے اندر چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو بچہ ہے ارے بارہ پندرہ سال کے لڑکے جو ہیں وہ بھی بچے کھیلانے حالانکہ وہ شادی کے بھی لائق ہو جاتے ہیں بچہ تو بچہ کہتے ہیں تو کل کا چھوٹا سا بچہ ہے کل چھوٹا سا تھا ہماری گودوں میں کھیلا ارے کل تو چھوٹا تھا آج تو اب تو بڑا ہو گیا ساری دنیا کی طرح کی جو بھی پیدا ہوتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پہلے بڑا ہوتا ہے اس میں کیا بات ہے کل چھوٹا تھا اور اگر ہمارے مذہب سنبھالتے تھے کہ اگر چھوٹا بچہ تھا اس وقت تو گوموں بھی دھلا دیتے ہیں اور بڑے بچے کو, کو کوئی دھلاتا ہے تو کتنا فرق آ گیا اس میں یہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کے ساتھ مزاق کرنا ہے چھوٹے بچے کو بچہ با... یعنی جب بالے ہو گیا بارہ سال کا بھی ہو گیا اب اس سے پندرہ فرق ہے اگر جو بالغ نہ بھی ہوا ہو لیکن جب بالے ہو جائے تو پھر تو بالکل پکا پڑ گئے اس سے وہ بچہ نہ رہا ہے۔ یہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اللہ کا کیا نقصان ہے اس میں نہیں نقصان ہے کل اللہ کو کیا مو دکھائیں گے تو ایسی صورت حال جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس مسجد میں جانا جائز نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی صورت جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جب وہ کام کرے گا تو اللہ سے غافل ہو کر ہی کرے گا اور قصل سے یہ اس میں دوری بات کی گئی سورت جو آپ سے کل کر بہت دور میرا دل کر د سے بہت دیرا دل کر دے اپنی رحمت سے تو پان کو تعلق کر دے اپنی رحمت سے تو کو کر دے ہم کو دے الگ پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے الدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر لے اپنی رحمت سے تو با کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو بات کو ساہل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں من کر دے ہر قدم پر تو میرے منظر کر مناجل کر دے. اے خدا دل کی ہوئی بات سے بچ جانا غم اٹھا لینا لیکن ان کی محبت میں گناہ نہ کرنا ان کو ناراض نہ کرنا یہ کہتے محبت محبت جس سے ہوتی ہے اس کا انسان مکھی ہو جاتا ہے از محبت شاہ بندہ بندامی شبت بندہ ہے غلام بن جاتا ہے شاہ بادشاہ بھی محبت سے غلام بن جاتا ہے محبت وہ چیز ہے ار محبت شاہ بندہ بندامی شبت ار محبت تلخ خدا شیری شبت محبت کی وجہ سے ترک چیزی شیریں معلوم ہوتی ہے تو یہ اللہ کی محبت کا غم اٹھانا یعنی گناہ سے بچ جانا ان کی محبت میں گناہ سے بچ جانا یہ اس سے اللہ کا درد محبت حاصل ہوتا ہے یہ درد یہ تکلیف دہ درد نہیں بلکہ یہ لذیذ درد ہوتا ہے اور یہ درد عزیز بھی ہوتا ہے لذیذ بھی ہوتا ہے عزیز بھی ہوتا ہے لذیذ اس طرح کہ جب ان کی محبت میں بندہ غم اٹھائے گا تو ان کو پیار نہ آئے گا اور وہ خالق ہے خوشی ملت اس, اس بندے کے دل کا پیار نہ لے لیں گے جو ان کی خاطر سے غم اٹھائے گا وہ غم کو لذیذ بنا دیتے ہیں اور دیکھو وہ خالق ہے نا وہ انہوں نے ہی خصوصی خصوصیت رکھی ہے خوشی, خوشی میں خوشی کی اور غم میں غم کی لیکن وہ چاہیں تو اس کو بدل سکتے ہیں اس کی خاصیت جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کل نا نہ برداؤں اور سلامت اے اے آپ تو ٹھنڈی ہو جا ہمارے ابراہیم کے لیے اور سلامتی والی ہو جا میرے منفرد فرما دیتے کہ سلامتی والے اس لیے کہ اگر بہت زیادہ ٹھنڈک ہو جاتی تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے ٹھنڈک تو ہو لیکن سلامتی والی تو اللہ اپنے بندوں کا پیار لیتے ہیں اس طرح جو ان کی خاطر سے غم اٹھاتا ہے وہ غم کی ذات کو خوشی میں بدل دیتی ہے غم کی ذات کو خوشی میں بدل تو لذیذ ہو گیا اور جس کو وہ لذیذ بنائے تو پھر کیا بات ہے اور ایک عزیز ہوتا ہے کہ یہ اس قدر قیمتی غم ہوتا ہے کہ دو جہان کی دولتیں سلطنتیں اس شخص کے قدموں میں ڈال دو لیکن یہ اللہ کی محبت کے غم کو بیچتا نہیں ہے یہ بیچے گا نہیں یہ کہے گا نہیں اگر میرا مالک راضی ہے پھر تو قبول ہے اگر میرا مالک ناراض ہے تو سینکڑوں سلطنتیں بھی لا کے رکھو وہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرے گا سلطنتوں کو ٹکرا دے گا یہ ہے درد محبت یہ ایسا قیمتی درد ہے کہ یہ عزیز ہو جاتا ہے کسی قیمت پر اس درد کو بیچنے کو تیار نہیں ہو سارے کائنات اس کے تقدموں میں ڈال دو یا سارا عالم اس سے ناراض ہو جائے سارا عالم ناراض ہو جائے پھر بھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا مالک ہے یہ سب عالم جو ہے اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تعالی میرے مالک ہیں اپنے مالک کو ناراض نہیں مقلوب ناراض ہو جائے، خالق ناراض نا خدا دل پہ میرے دل کر دے اے خدا دل پہ میرے ساتھ بونا دل کر دے جو میرے درد محافت کام کر عبادات سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لیکن عبادات سے جتنا قرب حاصل ہوتا ہے اور جو بندہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اس کے قرب کی تو کوئی انتہائی نہیں اس کے قرب اس کا اتنا زبردست قرب ہوتا ہے جو عبادات ناخلت سے حاصل نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کی خاطر سے جو غم اٹھاتا ہے اس کو آپ تیزی سے اپنا بناتے تیری سے اپنے قریب کرتے ہیں اور, اور خوب اپنا پیار اس کو نصیب رکھاتے ہیں اے خدا دل سے میرے پاس وہ نادل کر دے اے خدا دل سے میرے پاس وہ نادل کر دے جو میرے کر دے مو مل کر دے جو میرے درد دے محاص کو بھی کا ہمارے شعر یاد ہے فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے اللہ کی مرضی ہر بہت پیش نظر ہے سارا جہاں اگر ناراض ہوتا ہے اللہ کی اللہ کو راضی کرنا ہے یہ نہیں کہ سارے جہاں کو ناراض رکھنا ہے نہیں جہاں جہاں اللہ راضی ہوتے ہو اور اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو وہاں سارا جہاں اگر ناراض ہوتا ہو تو وہ کرے پھر پرواہ دیں گے لیکن سارے جہان کو راضی رکھنا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے یہ ضروری ہے اللہ کو ناراض کر کے جو مخلوق کو خوش کرے گا اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اللہ نے اس کو مخلوق کے حوالے کر پر وہ پریشان رہے گا ہمیشہ محتاجوں کی زندگی گزارے گا پریشانی مصیبتیں دل کے آگا اور جو اللہ کو راضی رکھتا ہے مخلوق کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا تو مطلوب ہے لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں تو اللہ کو راضی رکھتے ہوئے جو کچھ مدارات خلق کر سکتا ہے ضرور کرے حقوق کو نبھائے ان کو راضی رکھے لیکن اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے کا یہ انجام ہے کہ اللہ پھر اس کو مخلوق ہی کے حوالے کر دیتا ہے اور جو اللہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا اللہ کو راضی رکھنے کی فکر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام پھر بناتا ہے ریب سے اس, اس کے کام بناتا ہے تو فرماتے ہیں کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے پیش نظر تو مرضی نا چاہیے اللہ کی مرضی پیش نظر ہو پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے خزائن القرآن قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اس سے پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن پاک کی آیت کا جز ہے مل الدُّنْيَا إِلَّا الا الْغُرُورِ ترجمہ دنیاوی زندگانی محض دھوکے کا سبب ہے دنیا دار العرور کیوں ہے حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا میں اس دنیا کو دار العرور کا لقب دیا میں نے اس دنیا کو دارالعرور کا لقب دیا ہے کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے غرور ہے دھوکے کی پونجی ہے دنیا میں اگر کسی بلڈنگ پر لکھ دیا جائے کہ دھوکے کا گھر تو آدمی وہاں جا کر دھر گھبرائے گا اور وہاں کی ہر چیز کو دھوکہ سمجھے گا معلوم ہوا کہ جو دھوکے کا گھر ہے اس گھر میں جو چیزیں ہیں سی و معافی جو کچھ بھی ہے اس میں ہے ان سب میں دھوکہ ہوتا ہے تو اس خالد کائنات نے جب اس کائنات پر داروڑ غروڑ کا لیبل لگا دیا کہ میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے لیکن اس سے دل نہ لگانا یہ دھوکے کا گھر ہے تو جب دنیا دارال غرور ہے تو یہ جمی ہوئی اجزا رہا وہ بھی جمی ہوئی اشیا رہا وہ بھی جمی ہوئی آغاز وہ بھی جمی ہوئی نعمار سب کا سب دھوکا ہے یعنی جو کچھ بھی اس میں ہے تمام اس کے اجزا تمام اشیاء تمام اعضا اور تمام نعمتیں سب کا سب دھوکا ہے مگر وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے جوڑ دے اور اللہ تک پہنچا دیں وہ دنیا نہیں ہے وہ روٹی دنیا نہیں ہے جس کو کھا کر ہم عبادت کریں اور وہ روٹی جس سے پیدا شدہ طاقت ہو اللہ پر فدا کرے وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ دنیا نہیں ہے وہ دولت جو اللہ پر فدا ہو مسجد کی تعمیر مدرسے کی تعمیر علماء کی خدمت میں صرف ہو وہ دنیا نہیں ہے دنیا وہی ہے جو ہم کو اللہ سے غافل کر دے مولانا رومی فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل قدم دنیا اللہ سے باطل ہو جانے کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو دار العرور فرمایا اس کی حکمت مولانا رومی نے یہ بیان فرمائے خاص راہ دار کشت پارا سفر یو مل عبور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعرور کا لقب اس لیے دیا ہے کہ جو دنیا تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہے بیوی بچے مال و دولت دوست احباب کار اور کاروبار سب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جب اس دنیا سے گزرنے کا وقت آتا ہے تو یہ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور لاک مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے اور مردہ بے حال یہ شیر پڑتا ہے دبا کے چل دیے سب قبر میں دعا سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو جو دو دوست حربت وفاداری قدم بھرتا ہو لیکن گاڑے وقت میں ساتھ چھوڑ دے اور بے قتی اور کسم وسی میں چھوڑ کر الگ جاگ کھڑا ہو وہ بے وفا اور دھوکے بات کہلاتا ہے یا نہیں اسی لیے دنیا کو دارالغرور فرمایا گیا دنیا متا اور یعنی دھوکے کی پونجی ہے اور متا کیا چیز ہے علامہ آلوسی نے ایک ادمی عالم علامہ اسمائی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ متا اور رقیم یہ جو دو الفاظ ہیں قرآن پاک کے متا اور رقیم اس کی تحقیق کے لیے عرب کے دیہات میں گئے کیونکہ دیہات میں اس زمانے میں ٹیکسالی زبان بولی جاتی تھی یعنی صحیح اصل جو زبان ہوتی ہے ٹیکسالی زبان عربی ہو یا کوئی بھی زبان ہو کسی ملک کی دیہاتوں میں تو اصل زبان قائم رہتی ہے لیکن شہروں میں زبان بگڑ جاتی ہے کیونکہ مختلف لوگ وہاں آتے ہیں دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں تو ان کے से چال سے اور اس کے اختلاط سے زبان تبدیل ہو جاتی ہے لیکن دیہاتوں میں کیونکہ وہاں لوگ عام طور پہ جانا آنا نہیں ہوتا دوسرے ملکوں سے لوگ دیہاتوں میں ہی جاتے شہروں میں جاتے ہیں تو دیہاتوں میں اصلی زبان قائم علامہ اسمائی نے دیکھا کہ گاؤں میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا اتنے میں ایک چپکبرا کتا آیا اور چولہے کے پاس برتن صاف کرنے کا ایک میلہ سا کپڑا تھا کتے نے اس کو منہ میں لیا اور ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ کیا جب ماں آئی تو بچے نے کہا یا امی جا الرقیم رقیم افضل متا و تبا وقل جبل علامہ اسمائی فرماتے کے ایک جملے میں تین لغتیں حل ہو گئی معلوم ہوا کہ رفیم کبرے کتے کو کہتے ہیں اور متا اس حقیر اور میلے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے باورچی خانے میں برتن صاف کیے جاتے ہیں جس کو اردو میں ساتھی بھی کہتے ہیں اللہ تفسیر تفصیل رانی میں فرماتے ہیں کہ دنیا متا حقیر اور گلیل اور بری کب ہے ان الحد کا علط اگر آخرت سے غافل کرتے ہیں اب دنیا کی فکوں رس اللہ بہا خلا دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں لیکن یہ دنیا دیفا کہ مردار یہ دنیا جیفا اور متاح یعنی حقیر اور ذریع بشرت شع ہے اور بشرت شے کیا ہے الحام آخر یعنی آخرت سے غفلت اور اگر آخرت سے دنیا غافل نہ کرے تو اللہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں وہ جال تک دنیا وسیل آخرت فریع متا اگر تم دنیا کو آخرت کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ بنا لو تو یہ بہترین پونجی ہے ایک شخص اپنے مال سے علماء دین کی خدمت کر رہا ہے مدرسہ اور مسجد بنا رہا ہے دین کی کتابیں چھاپ رہا ہے تو لبا اور سرخا کو کھانا کھلا رہا ہے تو کیا اس کی یہ دنیا متائ غرور اور ذہیل و حقیر ہے یہ تو اس کی بہترین پونجی ہے جو اللہ پر صدا ہو رہی ہے اس کی حدیث شریف محض رائے کل پام اکا اللہ متفی تیرا کھانا کھائے کیونکہ متفقی کھانا کھا کر جو نیک کام کرے گا وہ کھلانے والے کے لیے سب کا جاریہ ہوگا بس اس کی یہ دنیا ہرگز حقیقت نہیں کیوں آخرت کی تعمیر کا وسیلہ اور دریا بن رہی ہے لیکن یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملتی ہر ایک کا یہ نصیب کہاں کی دنیا اس کو اللہ سے قاصل نہ کرے میرے شہر شاہد الغنی صاحب پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا راز ہر سینے کو عطا نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے سرکاری کام کے لیے اپنی ولایت اور محبت اور دوستی کے لیے ہزاروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے ہر شخص کو یہ سعادت اور عزت اور شرف نہیں ملتا اور سرکاری کام کے لیے اللہ کی طرف سے جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کو جو ساتھی دیے جاتے ہیں وہ بھی منتخب ہوتے صحابہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا دنیا ہی میں دیکھ لیجئے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو سفر پر بھیجتا ہے تو اس کو اچھے, اچھے سے اچھے باوفا اور جاندار ساتھی دیتا ہے جب ایک باپ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو اپنے پیارے پیغمبر کی نصرت کے لیے آپ کو صحابہ بھی انتہائی باوفا وفا اور نہایت پیارے منتخب کر کے بھی اس لیے صحابہ پر اعتراض کرنے والے انتہائی رحم ہیں صحابہ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ نوز باللہ اپنے پیغمبر کو اللہ نے صحیح ساتھی نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی انکار ہے کہ ایک باپ تو اپنے بیٹے کو باوفا وقع ساتھی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نوز باللہ نبی کے ساتھ یہ رحمت نہیں کی باللہ الیاض بلہ نقل کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منصبی سب بنی اور منصب بنی سقد سب جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا صحابہ کی عظمت شان کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے یہ میرا کمال نہیں میرے بزرگوں کا سب ہے جن کی اختر نے جوتیاں اٹھائی اس کو پورا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے آخرت سے غفلت کا سبب یہی دھوکے کا گھر ہے جو قبرستان میں سلا کر ایک دن بے گھر کر دیتا ہے اور موت کی گہری فکر سے مراقبہ کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے قبرستان میں بھی گاہ گاہ جا کر خوب غور سے سوچے کہ یہاں بوڑھے جوان بچے عورت مرد امیر غریب حقیہ کہ وزراء اور سلاطین بھی کیڑوں کی خوراک بن کر بے نام, بے نام و نشان ہو گئے دنیا اگر دل کے بارے ہو اور دل میں حق ہتعال کی محبت غالب ہو یعنی نعمت کی محبت سے نعمت دینے والے کی محبت غالب ہو تو آخرت کی کشتی ٹھیک چلتی ہے اور اسی دنیا سے دین کی خوب تیاری ہوتی ہے اور اگر دنیا کی محبت کا پانی دل کے اندر گھس گیا یعنی آخرت کی کشتی میں دنیا کا پانی داخل ہو گیا تو پھر دونوں جہاں کی تباہی کے سوا کچھ نہیں دنیا کا نفا اور سکون بھی چھن جائے گا جس طرح کشتی کے وقت ہوتے وقت ہو پھر وہ پانی کشتی کے لیے باعث سکون ہونے کے بجائے باعث خراش اور تباہی ہو جاتا ہے پر نافرمان انسان کے پاس یہ دنیا سبب نافرمانی بن جاتی ہے اور اللہ والوں کے پاس یہ دنیا فرما برداری میں صرف ہوتی ہے اور باع سے چین و سکون ہوتی ہے تعجب ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا تو تعجب ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا تو دنیا کو قرآن میں دار و غرور یعنی دھوکے کا گھر فرمائے اور ہم مخلوق ہو کر اس دھوکے کے گھر سے دل لگائے بیٹھے ہیں اب تعلیم نے دنیا کی محبت اور خیال سے دنیا سے اطمینان اور خوشی کا سبب آخرت پر عدم یقین ارشاد فرمایا ہے ورنہ آصرف کی فکر کے ساتھ تو ذکر الہی کے سوا کوئی چیز باعث اطمینان نہیں ہو سکتی چونکہ بوسیدہ پر سہارا لگا کر یعنی بوسیدہ لکڑی پر سہارا لگا کر کھڑا ہونا جس طرح حماقت ہے اسی طرح موت کے یقینی آنے کے باوجود دنیا کی لذتوں کو سہارا اطمینان بنانا بھی حماقت ہے رضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی کہ اے اللہ جب اہل دنیا کی آنکھیں تو ان کی پانی دنیا سے ٹھنڈی کرتا ہے تو ہماری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرمائی جس کی حضرت غیر فانی ہے دنیا کی ہر چیز پانی اور آنی جانی ہے یہاں نہ بہار کو قرار ہے نہ خزا کو نہ راحت کو نہ مصیبت کو نہ غم کو نہ خوشی کو نہ مال و دولت کو نہ عہدے و منصب کو نہ بیوی بچوں کو نہ دوست احباب کو یعنی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی کسی چیز کو یہاں فرار نہیں سب آنکھیں چڑانے والی ہیں یہاں تک کہ خود انسان کی زندگی اور صحت اس سے بے مربتی اور بے وفائی کا ہر دور اعلان کرتی ہے قرآن مجید نے دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بڑے دل نشین انداز میں سمجھایا ارشاد ہے خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل کود اور ظاہری خوشنمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا سورہ حدیث کی آیت ہے حیات ثم سورہ حجیب کی آیت ہے اس کا ترجمہ ہے خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی میں کھیل کود اور ظاہری خوش کمائی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر برتری جتلانا گویا کے بارش ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے پھر خشک ہو جاتی ہے سوتو اسے زرد دیکھتا ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب شدید بھی ہے اور اللہ کی طرف سے موفرت خوش نوگی بھی, بھی اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان یعنی مطاول غرور ہے مطلب یہ ہے کہ آرزی اور پانی دنیا کے برعکس عالم آ کر باقی و لازوال ہے وہاں کی کیفیتیں دو ہیں دونوں تاریخ اور تاخیر ہیں ایک کاتروں کے لیے وہ عذاب شدید ہے دوسری ایمان والوں کے لیے اور وہ اللہ کی مفصرت اور رحمت ہے اب انسان کو اختیار ہے کہ ان دو میں سے جس کو چاہے اپنا مقصول عالم بنا جی. اللہ لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ فکر آخرت نصیب فرمایا آزوال. اپنی عبادت میں اپنے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھے اور دنیا سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ دنیا زیادہ سے زیادہ آخرت میں لگائیں اور جو کھاتے پیتے ہیں اس کو طاقت کو اچھا کھانا پینا اچھا پہننا منع نہیں لیکن نیت یہ ہو کہ اللہ جو طاقت اس سے بنے وہ ہم آپ کو فدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا کی نعمت بن جائے گی اللہ علی ماتر مین القلی والی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چپ کر کی کون بیٹھی آپ بولتی ہیں آپ کے بیٹھتی ہیں